اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپیوٹر آرکیٹیکچر اینڈ اسمبلی لینگویج پروگرامنگ اس لیکچر میں تھوڑا سا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ذرا بریک سمجھیے کہ آئے گی جس طرح کنٹینویشن سے ہم چلے آ رہے تھے پچھلے لیکچر سے آ, وہ کنٹینیوشن اب تھوڑی سی ٹوٹے گی آ, آج جو میرا پلان ہے وہ آپ کو کچھ بایوس کی سروسز کے ساتھ تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کو کروانا ہے کہ جو ہمارا بیسک انپٹ آؤٹ پٹ سسٹم ہے وہ ہمارے لیے کیا کیا فیسلٹیز جو ہے وہ, وہ دیتا ہے اور اس میں یہ ایک تو جنرل ہے ڈسکشن کے وہ, وہ کیا چیزیں ہمیں دے رہا ہے اور ان میں سے ایک دو چیزوں کے اوپر اسپیسیفک ڈسکشن جو ہے وہ ہوگی جو ہمارا بایوس ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ بیسک انپٹ آؤٹ پٹ سسٹم ہمیں کی uh, بورڈ کی جو بنیادی سروسز ہیں جن کو کیا ابھی ہم استعمال کرتے بھی آ رہے ہیں وہ ہمیں دیتا ہے ٹھیک ہے ہمیں وہ ڈسک کی ہارڈ ڈسک کی جو بیسک سروسز ہیں وہ ہمیں وہ ایکسپورٹ کرتا ہے را سروسز ٹھیک ہے یہ را سروسز جو ہیں ہارڈ ڈسک کی ان کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن ہوگی uh, یہ ذرا ڈینجرس اور کافی پاورفل سروسز ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس جو بایوس کے اندر ہیں وہ سیریل پورٹ کی سروسز ہیں وہ ہمیں دیتا ہے پیرل پورٹ کی سروسز دیتا ہے اور ٹائمنگ ٹائمرس وغیرہ کی سروسز وہ ہمیں دیتا ہے آج کی جو ہماری ڈسکشن ہے اسپیسیفکلی جو آ, میں کرنا چاہتا ہوں وہ ویڈیو کے اوپر ہے ویڈیو جو ہے اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ جو کچھ بھی آپ بناتے ہیں آپ کے آؤٹ پروگرام کا جو آؤٹ پٹ ہے ٹھیک ہے نا وہ ویڈیو کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ویڈیو کس طریقے سے اس کو پریزنٹ کرتی ہے آپ ویڈیو کے ساتھ کتنا جو ہے وہ مینیپولیشن آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ چیز جو ہے وہ آج کی میری ڈسکشن کا موضوع ہے اور اس میں کچھ چیزیں ایسی میں نے سلیکٹ کی ہیں آپ کے لیے جو جو ذرا آپ کو دلچسپ لگیں گی پہلے تو ایک چھوٹی سی ڈسکشن جو ہے جو کہ ذرا غیر دلچسپ ڈسکشن ہے اور آپ میں سے اکثر لوگ Uh, اس کے بارے میں پہلے سے جانتے ہوں گے لیکن جسٹ ٹو uh, کیونکہ مجھے بات کو آگے بڑھانا ہے اور کہیں سے شروع کرنا ہے تو ہم وہاں سے اس کو وہ کرتے ہیں ویڈیو سروسز آئی بی ایم پی سی کے اندر جو ہیں وہ انٹین ہیکس ٹھیک ہے یعنی سولہ ڈیسیمل میں یہ وہ انٹرپٹ ہے جو کہ بنیادی طور پر اینکر ہے ہمارا ہمارا انٹری ہے تمام ویڈیو سروسز کی طرف جو کہ آئی بی پی سی کی بایوس ہمیں پرووائڈ کرتی ہے اس کے اندر کچھ تو بہت سمپل چیزیں ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو کسی وقت بتایا بھی تھا کہ انٹرپٹ تو ہمارا انٹری پوائنٹ ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے سروس کا سروس نمبر کون سا ہم جو ہے وہ اس سے طلب کرتے ہیں اور اس نمبر کے حساب سے وہ ہمیں یعنی اگر ہمیں فرض کیجئے کہ کیریکٹر یعنی ڈسپلے کا موڈ چینج کرنا ہے ٹیکسٹ سے گرافک میں جانا ہے ٹھیک ہے تو اس کا ایک سروس نمبر ہوگا اور وہ جنرلی ہم اے ایچ رجسٹر جو ہے اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اے ایچ رجسٹر میں اپنا سروس نمبر ڈالتے ہیں باقی رجسٹر میں پیرامیٹر ڈالتے ہیں اگر ہمارے پاس سب سروسز ہیں اس کی کوئی تو ہم اے ایل رجسٹر میں سب سروسز ڈالتے ہیں جنرلی یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے لیکن جنرلی ہم اس میں مطلب اس کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں جو اس کی زیادہ ڈیٹیل ہے نا وہ تو آپ کو جو میں آپ کو انشاءاللہ شاء کروں گا جو میٹیریل اس کے اندر جو ریلف براؤن کی جو انٹرپٹ لسٹ ہے اس کے اندر آپ کو اس کی تقریباً جتنی ممکن ڈیٹیل ہے وہ, وہ اس ڈاکومنٹ کے اندر موجود ہے اور وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ اس لحاظ سے سب سے زیادہ ایکسٹینسو ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ سروسز اس کے اندر جو ہیں وہ ایکسپوز کی گئی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ذرا پڑھنے میں تھوڑا مشکل ہے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کو ذرا ویسے دیکھ لیں تو اس کی ایک دفعہ اگر آپ کو فیل اور اس کا فارمیٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے پتہ لگ جائے تو پھر آپ کے لیے بڑا ایزی ہوگا اس پرٹیکولر لیکچر میں میں سروسز کی کوئی بہت زیادہ ڈیٹیل جو ہے نا وہ آپ کو نہیں دکھاؤں گا خاص طور پہ جو جنرل سروسز ہیں جو معمولی سروسز ہیں وہ میں نے میں نہیں سمجھتا کہ آپ میں سے اکثر جو ہے وہ صرف اس کو دیکھ کر کے اسے نہیں سمجھ سکتے کچھ ایسی سروسز جو کہ تھوڑی انٹرسٹنگ سروسز ہیں وہ میں شاید آپ کو ذرا زیادہ ڈیٹیل میں دکھاؤں لیکن ان جنرل ہم جو نارمل سروسز ہیں ان کے ساتھ بس ایک کرسری سا بہیویئر ہی رکھیں گے اگر ان کی سروسز کو ہم ذرا برڈلی دیکھیں ذرا ویسے دیکھیں گے کلاسز کیا کیا ہیں تو برڈلی وہ ہمیں دو طرح کی سروسز دو موڈ کی سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے پہلی جو ہے وہ اس کو ہم ٹیکسٹ موڈ کہتے ہیں اور دوسری جو ہے وہ گرافک موڈ ظاہر ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا اور شاید بہت زیادہ پروگرام بھی کیا ہو ٹیکسٹ موڈ اور گرافک موڈ کے اندر ایک جو بنیادی فرق ہے اس کو بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی تک جو آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے سکرین آؤٹ پٹ وغیرہ جو کی ہے تو اس کے اندر ہم نے ویڈیو میموری جو ہے اس کے اوپر صرف ایک کریکٹر کا کوڈ لکھا تھا کی کوڈ لکھا تھا تو وہ کریکٹر شیپ جو ہے وہ اسکرین کے اوپر ڈسپلے ہو گئی تھی ٹھیک ہے نا اس کا مطلب یہاں پہ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے وہاں پہ ایسکی کوڈ لکھا تھا اور کوڈ کے اندر اس کی شیپ کا کوئی ذکر نہیں ہوتا یہ نہیں لکھا ہوتا کہ اے جو ہے وہ ایسا ہوگا یا بی جو ہے وہ ایسا ہوگا یہ ڈیٹیل تو وہاں نہیں تھی تو ایک فکس پیٹرن جو کہ اس کے اندر پڑا ہوا ہے وہ اس پیٹرن سے وہ شیپ جنریٹ کرتا ہے اسکرین کے اوپر یعنی اس کے اندر جو ریلیشن شپ ہے وہ کوڈ کا ایک پورے یونٹ کے ساتھ ہے ایک پورا جو کریکٹر ڈسپلے ہو رہا ہے وہ پورا کا پورا کریکٹر جو ہے وہ ٹائڈ ہے اس کوڈ کے ساتھ نا ایک بائٹ ہم لکھتے ہیں ایک نمبر ہم لکھتے ہیں وہ پورا جو بلاک ہے جس کے اندر اس, کی،, اس کریکٹر کی شیپ بنی ہوئی ہے وہ پورا کا پورا بلاک جو ہے وہ اسکرین کے اوپر اپیئر ہو جاتا ہے جبکہ اگر ہم گرافکس موڈ کی بات کریں تو گرافکس موڈ کے اندر یہ کوریشن نہیں ہوتی ہے یہ اس طریقے سے ویڈیو میموری جو ہے وہ اس طریقے سے اپنا آپریشن کرتی بھی نہیں ہے ویڈیو میموری کی ساری کی ساری فارمیشن گرافک موڈ کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے ویڈیو میموری جو ہے وہ پھر یعنی ایک موڈ کے اندر میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں وہ میں اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ کافی کافی گہری ڈیٹیل ہے وہ جو جس آدمی کو انٹریسٹ ہو وہ ریلیونٹ لٹریچر جو ہے وہ پڑھ لے بڑا ریلیونٹ اویلیبل ہے کچھ ہمارے ڈاکومنٹیشن کے اندر بھی اویلیبل ہوگا اس کے اندر جو ایک میموری لوکیشن ہے آپ کو جو ٹیکسٹ موڈ کے اندر ایک میموری لوکیشن جس پہ کہ اگر ایٹریبیوٹ کو ذرا فی الحال ہم ڈراپ کر دیں تو ایک میموری لوکیشن پہ جو کوڈ میں نے دیا تھا اس نے پورے کے پورے بلاک کو الومنیٹ کر دیا ٹھیک ہے نا اس, اس پہ روشنی آگئی جہاں جہاں ہم چاہتے تھے ٹھیک ہے وہ پورا بلاک اس کے ساتھ ایسے کنیکٹڈ ہے لیکن جب ہم گرافک موڈ میں چلے جائیں گے تو وہ جو draw, یعنی اس کی ایک میموری لوکیشن جو ہے وہ ایک ڈاٹ کے ساتھ آ جائے گی اگر اس میموری لوکیشن کے اندر یعنی یہ اس طریقے سے شاید بات میری بہت زیادہ ٹرو نہیں ہے لیکن اب ڈاٹ لیول کے اوپر کنٹرول ہمارے پاس آ جائے گا باز موڈز میں ایک جو بائٹ لکھی گئی ہے اس کی ایک ایک بٹ ایک ایک ڈاٹ بن جاتی ہے اب جو جیسی بائٹ میں لکھوں گا ٹھیک ہے نا ویسا پیٹرن بن جائے گا اگر میں فرض کیجئے کہ آ, ایف ایف لکھتا ہوں ویڈیو میموری میں تو سمجھئے کہ ایک لائن اسٹریٹ وائٹ لائن بن جائے گی ٹھیک ہے نا اور اگر میں ون لکھتا ہوں تو ایک ڈاٹ بس یہاں پہ جو ہے وہ لائٹ اپ کرے گا باقی ڈاٹس اس کے جو ہے وہ بلیک ہو جائیں گے تو پکسل لیول کے اوپر اگر میں بروڈلی یہ بات کروں تو یہ غلط نہیں ہوگی انشاءاللہ اللہ کہ پکسل لیول کا کنٹرول جو ہے وہ میرے پاس آ جائے گا ٹیکسٹ موڈ میں میرے پاس کریکٹر لیول کا کنٹرول ہوتا ہے ٹھیک ہے نا پکسل لیول کا کنٹرول نہیں ہوتا आ, لیکن گرافک موڈ میں میرے پاس پکسل لیول کا کنٹرول آ جاتا ہے اور ایک ایک ڈاٹ کو میں انڈیویجلی مینپولیٹ کر سکتا ہوں اور جس طرح کی شیپ چاہوں میں اسکرین کے اوپر ڈسپلے کر سکتا ہوں یہ بیسک بنیادی فرق ہے ٹیکسٹ موڈ کا اور گرافکس موڈ کا اب بروڈلی تھوڑا سا یعنی میں ایک آپ کو شارٹ سی لسٹ جو ہے پہلے دکھا دوں Uh, جو سروسز ہماری سٹینڈرڈ uh, جو ہیں وہ ایکسپورٹ کرتا ہے بہت بیسک ریڈیمنٹری سروسز جو ہیں ان کی ایک لسٹ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں uh, جو کہ بیسک ہے uh, وہ آپ دیکھ لیجئے وہ آپ کو اپنے ریفرنسز میں بھی مل جائے گا لیکن جسٹ ٹو انٹروڈیوس کہ وہ کس طریقے سے مطلب uh, کس طرح کی سروسز جو ہیں وہ آپ کو اویلیبل ہوں گی یہ پہلی سروس ہے ان کی ٹھیک ہے اس سروس زیرو کہلاتی ہے سیٹ ویڈیو موڈ اب یہ سروس جب آپ کال کریں گے تو آپ جو ڈیزائرڈ ویڈیو موڈ آپ کو چاہیے ٹھیک ہے وہ آپ اٹینڈ کر لیں گے اس میں میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ رالف براؤن کے پاس ایک لسٹ ہے اسی انٹرپٹین اسی کے انڈر ایک لسٹ آتی ہے جس کے اندر اس نے لسٹ کیا ہوا ہے تمام ڈیزائرڈ ویڈیو موڈز کو اس کی تفصیل تو آپ وہاں پہ دیکھ لیجیے گا جو جو جو ویڈیو موڈ اویلیبل ہیں وہ تمام کے تمام وہاں پر دیے ہوئے ہیں Uh, فی الحال جو میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر اے ایچ میں تو زیرو زیرو ہے جو کہ بتا رہا ہے کہ یہ سیٹ ویڈیو موڈ کی سروس کال کی گئی ہے اے ایل کے اندر جو ہے وہ ڈیزائرڈ ویڈیو موڈ ہوتا ہے ان نمونے کے طور پہ چار جو ویڈیو موڈز ہیں یہ میں نے یہاں پہ ڈسپلے کیے ہوئے ہیں یہ ہیں بہت زیادہ لیکن ان میں سے چار میں نے آپ کو ڈسپلے کیے ہوئے ہیں اگر آپ اے ایل میں زیرو زیرو ڈال کے بھیجیں گے تو یہ فورٹی یعنی 14 ان ٹو ٹوینٹی کا مطلب ہے کہ 40 کریکٹر کی ایک رو ہوگی آپ کی اور 25 روز ہوں گی اسکرین کے اوپر آ, اس کا جو کریکٹر فارمیٹ ہے وہ 9 انٹو 16 پکسلز کا ہوگا یعنی 9 پکسل وائڈ اور 16 پکسل ہائٹ کا کریکٹر ہوگا بنیادی طور پہ گرافک فارمیٹ جو اسکرین کا ہوگا اسکرین کے اوپر ٹوٹل 360 سو ساٹھ ضربے 400 پکسل ہوں گے 16 کلرز اویلیبل ہوں گے 8 ڈسپلے پیجز ہوں گے آپ کے پاس آپ کا ڈسپلے میموری کا سٹارٹنگ ایڈریس جو ہے وہ بی ایٹ زیرو زیرو ہوگا جو جس کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور یہ موڈ بی جی اے کے اندر آپریٹ کرے گا اسی طریقے سے زیرو ٹو ہے یہ بھی ٹیکسٹ موڈ ہے ٹھیک ہے یہ ایٹی انٹو فائیو یعنی اسی کریکٹر بائی پچیس لائن جو کہ نارمل ہمارا سٹینڈرڈ ڈسپلے ہوتا ہے اس میں کریکٹر کی جو فارمیٹ ہوگی وہ نائن انٹو سکسٹین پکسل کی ہوگی یعنی نائن پکسل وائڈ اور سکسٹین پکسل ہائٹ سیون ٹوئنٹی انٹو فور ہنڈریڈ یہ ٹوٹل نمبر اف ڈاٹس ہوں گے ہاریجینٹل کراس ورٹیکل جو کہ اسکرین پر ہوں گے سولہ کلرز اویلیبل ہوں گے آٹھ پیجز ہوں گے یہ پیجز کی جو ڈسکشن ہے یہ میں نہیں کروں گا اگر آپ کو اس میں انٹرسٹ ہے تو کوئی ریفرنس دیکھ لیجیے گا بی ایٹ اس کا اسٹارٹنگ میموری ایڈریس ایریا ہوگا اور یہ وی جی اے کا موڈ ہے بیسیکلی اس کے بعد آپ کا یہ 03 ہے اے تھری میں اگر آپ نے 03 تھری ڈالا یہ بھی ٹیکسٹ موڈ ہے اس صورت میں یہ 80 انٹو ففٹی آپ کو ریزولوشن دے گا یعنی 80 کیریکٹر انٹو ففٹی روز آپ کی سکرین پر ہوں گی کیریکٹر کا جو میٹرکس uh, ہے کیریکٹر کا جو باکس ہے یہ آٹھ بائی آٹھ پکسل کا ہوگا سکس فورٹی انٹو فور ہنڈریڈ یہ ٹوٹل نمبر آف ڈاٹس ہوں گے اسکرین پر سولہ کلرز اویلیبل ہوں گے چار پیجز اویلیبل ہوں گے بی ایٹ ہنڈریڈ آپ کا سٹارٹنگ میموری ایریا ہوگا اور وی جی اے کا یہ فونٹ ہے وی جی اے کا یہ موڈ ہے اس کے بعد ایک میں نے نمونے کے طور پہ گرافک موڈ اس کے اندر ڈالا ہے زیرو ٹھیک ہے یہ گرافک موڈ ہے ठीक है 40 इंटू ट्वेंटी फाइव अगर इसपे कैरेक्टर यानी के हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो 40 कैरेक्टर की रो बनेगी अगर ग्राफिक मोड में हम कैरेक्टर इस पर प्रिंट करें तो और 25 इसके अंदर टोटल रोज होंगी 8 बाई 8 कैरेक्टर का फॉर्मेट होगा जो कि इसके ऊपर प्रिंट किया जाएगा 320 ट्वेंटी इंटू टू हंड्रेड पिक्सल्स होंगे थ्री ट्वेंटी हॉरजेंटल टू हंड्रेड वर्टिकल पिक्सल्स होंगे ग्राफिक स्क्रीन के ऊपर हर पिक्सल इंडिविजुअली कंट्रोलेबल होगा سولہ ٹوٹل اویلیبل کلرز ہوں گے آٹھ پیجز ہوں گے اس کیس کے اندر اس موڈ کے اندر آپ کا جو وی جی اے کا جو میموری ایریا ایڈریس ہوگا وہ بی ایٹ ہنڈریڈ سے نہیں ہوگا بلکہ اے زیرو زیرو زیرو سے ہوگا اور یہ وی جی اے کا موڈ ہے یہ دوسرا دوسری سروس ہے آپ کے پاس انٹین کی سروس زیرو ون ٹھیک ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹیکسٹ موڈ کرسر شیپ ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ کبھی کبھی آپ کے پاس کرسر ہوتا ہے وہ بلاک کی طرح بڑا بن جاتا ہے کبھی ایک سنگل لائن پہ آ جاتا ہے یعنی وہ یہ چیزیں آپ نے کئی دفعہ دیکھی ہوں گی اسکرین پر ہوتے ہوئے یہ جو کرسر کی شیپ ہے یہ اس سروس سے سیٹ ہوتی ہے اس کے اندر بیسیکلی اے ایچ میں زیرو ون ہوگا سی ایچ کے اندر کرسر اسٹارٹ ایڈریس اسٹارٹ لائن کا نمبر اور آپشنس وہ آپشنز جو ہیں وہ میں نے یہاں پہ ڈیٹیل نہیں کی اس کے لیے آپ راف براؤن کا ٹیبل نمبر تھرٹین دیکھ لیجیے گا جہاں پہ یہ آ, آپ کو مل جائے گا کہ آپشنس کہاں پر آ, یعنی وہ آپشنس کے کیا مانی ہے وہ سی ایچ میں کرسر اسٹارٹنگ ایڈریس ہے اور سی ایل میں کرسر کا انڈنگ لائن ایڈریس ہے یہ بنیادی طور پر ایک کیریکٹر جو پورا ہوتا ہے یہ اگر نو بائی سولہ ہے تو میں سولہ لائنز ہیں شروع سے تک اور اس میں آپ بتا رہے ہوتے کہ کس لائن سے کرسر شروع ہو اور کس لائن تک کرسر ختم ہو اس کے بعد یہ اگلا موڈ ہے آپ کا یہ, یہ اگل, اگلی سروس ہے آپ کی, انٹر ٹین کی سیٹ کرسر پوزیشن یہ جو آپ سکرین پہ یہ اگر آپ نے سی کبھی استعمال کی ہو یہ تو اس کے اندر ایک سروس آتی ہے اکثر بورلینڈ سی کے اندر نظر آتی ہے وہ ہے گو ٹو ایکس وائی آپ کرسر پوزیشن کر سکتے ہیں اسکرین پر جہاں چاہیں وہ بنیادی طور پہ گو ٹو ایکس جو ہے وہ اسی انٹین کی سروس سے کرسر کو پوزیشن کرتی ہے اسکرین کے اوپر آپ اس میں یعنی اےچ میں زیرو ٹو ڈالتے ہیں بی جو رجسٹر ہے اس کے اندر آپ پیج نمبر ڈالتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد ڈی جو رجسٹر ہے اس کے اندر آپ رو نمبر ڈالتے ہیں اور ڈی ایل کے اندر آپ کالم نمبر ڈالتے ہیں تو اس سروس کو کال کریں گے تو کرسر اسی کے حساب سے پوزیشن ہو جائے گا اس کے بعد یہ ایک سروس ہے میں ویسے سوچ رہا تھا کہ آپ کو دکھاؤں یا نہ دکھاؤں کیونکہ یہ تو میں نے آپ سے لکھوایا بھی تھا یہ ہے انٹر ٹین اے ایچ زیرو سکس سروس زیرو سکس اسکرول اپ ونڈو اسکرول اپ ٹھیک ہے تو آپ آ, یعنی اس کے اندر دیکھیں یہ تقریباً وہی سروس ہے جو کہ ہم نے خود بھی لکھی تھی آ, یہ اے ایچ میں زیرو سکس ڈالیں اے ایل کے اندر آپ نمبر آف لائنز ڈال دیں جو آپ اسکرول اپ کرنا چاہتے ہیں بی ایچ میں آپ ایٹریبیوٹ ڈال دیں ٹو یوز ٹو رائٹ بلینک لائنس ایٹ دی باٹم آف دی ونڈو یعنی وہ آپ ان کے کلر کو کنٹرول کر سکتے ہیں بیسکلی ان کی اپیرنس کو کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر ایک جو ایڈیشنل چیز ہے جو کہ ہماری اسکرول ونڈو میں نہیں تھی وہ یہ کہ آپ اس کے اندر پارشل اسکرولنگ بھی کر سکتے ہیں یعنی سی ایچ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سی ایچ اور سی ایل کے اندر رو اور کالم دیں آپ اس ونڈو کا یعنی سکرین کے اوپر ایک پورشن کو بھی آپ اسکرول کر سکتے ہیں ٹھیک جس کا سی ایچ اور سی ایل میں اپر لیفٹ کارنر کا آپ رو اور کالم دیں اور ڈی ایچ اور ڈی ایل میں لوور رائٹ کارنر کا آپ رو اور کالم دیں تو صرف پرٹیکولر ونڈو ایریا کو وہ اسکرول اپ کرے گا اس کا بالکل میٹنگ فنکشن آگے ہے زیرو سیون اسکرول ونڈو ڈاؤن اس کی تمام پیرامیٹر بالکل اسی طریقے سے ہیں جس طریقے سے آپ کے پچھلے کے پیرامیٹر تھے پچھلے سروس کے پیرامیٹرس تھے اس کے بعد یہ ایک سروس ہے ہمارے پاس جو جو کہ پھر آپ کہیں گے کہ ہم نے تو یہ سروس جو ہے وہ آپ سے کروائی تھی لیکن بنیادی طور پر یہ ذرا اس سے تھوڑی سی یعنی جو ہماری سروس ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ذرا اس سے تھوڑی سی بہتر سروس ہے جو ہم نے لکھی تھی یہ اے ایچ میں 09 نائن آپ دیتے ہیں رائٹ کیریکٹر اینڈ ایٹریبیوٹ ایٹ کرسر پوزیشن ٹھیک ہے نا بیسکلی ایک کریکٹر ڈسپلے کرنے کے لیے یہ آپ جو سروس ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ اے ایل میں کریکٹر ٹو ڈسپلے دیتے ہیں بی ایچ میں پیج نمبر دیتے ہیں یہ پیج نمبر جو ہے یہ میں اس کی ڈسکشن میں نہیں جاؤں گا میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ آپ اس کی ڈیٹیل خود ہی پڑھ لیجیے گا اس کے بعد یا پیج نمبر دیں گے یا آپ بیک گراؤنڈ کلر دیں گے مختلف کچھ جو ایک دو کارڈ ہیں ان کے اندر ذرا سا ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن بھی اس کی ہو جاتی ہے بی ایل میں آپ ایٹریبیوٹ دیتے ہیں لیکن جو جنرل سٹینڈرڈ جو اس کی ڈسکرپشن ہے جو میں ابھی پیچھے بات کر رہا تھا بی ایچ میں پیج نمبر ہی جاتا ہے بیک گراؤنڈ کلر صرف ایک کارڈ کے اندر جو لسٹڈ وہ ہے اس کے اندر صرف ایک کارڈ کے اندر استعمال ہوتا ہے بی ایل میں ایٹریبیوٹ آپ کا جائے گا جس ایٹریبیوٹ سے آپ اس کیریکٹر کو لکھنا چاہتے ہیں اور سی ایکس کے اندر نمبر آف ٹائمس ٹو رائٹ اے کریکٹر کہ اگر ایک ہی کریکٹر آپ دس بارہ پندرہ بیس دفعہ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ نمبر سی ایکس میں ڈال دیتے ہیں اور وہ کریکٹر اتنی دفعہ اسکرین پر لکھا جاتا ہے اور یہ موڈ جو کام کرتا ہے وہ کرنٹ کرسر پوزیشن پر کام کرتا ہے جہاں اس وقت کرسر ہوگا اس جگہ پر وہ کریکٹر لکھا جائے گا یہ دوسرا ہمارا اسی کا ایک طرح سے میٹنگ فنکشن کہہ لیجئے یہ فنکشن ٹین ہے ٹین ڈیسیمل زیرو اے ایچ میں زیرو اے تو یہ صرف کریکٹر لکھتا ہے ایٹریبیوٹ کو وہ چینج نہیں کرتا جو ایٹریبیوٹ سکرین پر ہو اس کریکٹر کا بس وہی رہتا ہے باقی جو ہیں وہ تقریباً وہی ہے جو کہ آپ نے پچھلے جو سروس ہے اس کے اندر دیکھیں یہ ایک گرافک موڈ کا جو کے پاس سروس اویلیبل ہے ویڈیو کی رائٹ گرافک پکسل ٹھیک ہے نا یہ اے ایچ میں آپ زیرو سی ڈالتے ہیں بی ایچ میں پیج نمبر اے ایل میں آپ پکسل کلر ڈالتے ہیں جس کلر میں آپ کو پکسل لکھنا ہے اور اس کے اندر یہ اگر آپ نے اس پکسل کلر کی بٹ سیون کو سیٹ کر دیا تو ویلیو جو ہے وہ زور ہوگی اسکرین پر ٹھیک ہے نا آ, کچھ موڈز کے اندر ہوگی آ, یعنی 256 کلر موڈ کے اندر یہ کام نہیں ہوگا لیکن باقی کلر موڈز کے اندر جو ہے وہ یہ کام ہوگا کہ ویلیو جو ہے وہ زور ہوگی زور سے مراد آ, میرا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ ڈسکس کرنے کے بجائے آپ زور کر کے دیکھ ہی لیتے اس کو تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ زور کرنے سے کیا ہوگا اسکرین کے اوپر بیسیکلی انورژن ہوتی ہے زور کرنے سے جو پکسل یعنی اگر پیچھے بیک گراؤنڈ وائٹ ہے اور آپ ون وائٹ کو زور کریں گے تو وہ بلیک ہو جائے گا اگر بلیک کو وائٹ کے ساتھ زور کریں گے تو وائٹ رہے گا جو بھی زور کا ٹروتھ ٹیبل ہے وہ اپلائی ہوگا اس کے اوپر سی ایکس میں آپ کالم نمبر دیتے ہیں اور ڈی ایکس میں آپ رو نمبر دیتے ہیں اس کے بعد یہ ایک سرویس ہے ان کی رائٹ right اسٹرنگ اب آپ پھر کہیں گے کہ یہ بھی کام ہم نے آپ سے کروایا تھا لیکن جو ہم نے کام کیا تھا میرا خیال ہے کہ وہ اس کام سے کچھ بہتر تھا کیونکہ اس اندر پیرامیٹرس ہمیں کم دینے پڑتے تھے یہ سروس جو ہے یہ ایٹی IBM PC 80 है, है? جو ہمارا آئی بی ایم پی سی اے ہے ٹھیک ہے اس سے آن ورڈ جو بایوس آئی ہے اے اور اے سے آن ورڈ اس میں اویلیبل ہے جو ایکس ٹی کی بایوس جو اوریجنل آئی بی ایم کی مشین کی بایوس تھی اس کے اندر یہ سروس جو ہے رائٹ سٹرنگ کی یہ اویلیبل نہیں تھی یہ اے سے آن ورڈ آئی ہے یہ اے ایچ میں آپ تھرٹین لکھیں گے اے ایل میں آپ رائٹ موڈ دیں گے ٹھیک ہے کرسر رائٹ موڈ میں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ جی کرسر پوزیشن کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں اپ کرنا چاہتے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ آپ یہ بتاتے ہیں کہ اسٹرنگ جو ہے جو آپ لکھنے لگے ہیں اس میں ایٹریبیوٹ شامل ہے یا نہیں شامل ہے ٹھیک ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے آپ مناسب ہے کہ وہیں دیکھ لیجئے بی ایچ میں پیج نمبر ہے بی ایل میں ایٹریبیوٹ ہے اگر اسٹرنگ کے اندر صرف کریکٹر ہے تو اس کا ایک سنگل ایٹریبیوٹ آپ یہاں پر بی ایل میں دے سکتے ہیں سی ایکس میں نمبر آف کیریکٹر یعنی لینتھ آف دی اسٹرنگ آپ کو دینی ہوتی ہے ڈی ایچ اور ڈی ایل میں رو اور کالم آپ کو دینا ہوتا ہے جہاں سے کہ آپ رائٹنگ اسٹارٹ کریں گے اور ای ایس کولن بی پی یہ جو 32 بٹ کا پوائنٹر ہے ٹھیک ہے یہ آپ بنیادی طور پر دیتے ہیں جو کہ بتاتا ہے کہ اسٹرنگ کہاں پر موجود ہے جسے ہمیں لکھنا ہے تو یہ جو ہے یہ کچھ بہت بنیادی جو سروسز اسٹینڈرڈ تھی وہ میں نے آپ کو دکھائی ان کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے اور میں لیکچر کے اندر وہ ڈٹیل آپ کو نہیں دے سکتا اب اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ جو ریفرنسز ہیں ان کو آپ دیکھ لیجئے ان میں آپ کو اپنی دلچسپی کی بہت ساری چیزیں مل جائیں گی اب تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو کریکٹر ہمارا اسکرین کے اوپر ڈسپلے ہوتا ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے یوں سمجھیے کہ ایک بائٹ جو ہے نا ہماری ٹھیک ہے اس بائٹ کے اندر جو بٹس ہیں وہ اسکرین کے اوپر ڈاٹس بن جاتی ہیں یعنی ان کی کورسپونڈینس جو ہے وہ ایک بٹ ایک ڈاٹ کی کورسپونڈینس بن جاتی ہے اسکرین کے اوپر اور اس کے بعد جس بٹ کو میں اس میں ون کرتا ہوں وہ ڈاٹ اسکرین کے اوپر لائٹ اپ ہو جاتا ہے یعنی سفید ہو جاتا ہے یا جو بھی کلر آپ نے اس کو دیا ہوگا وہ کلر وہ لے لیتا ہے اور جس بٹ کو میں اس میں زیرو کرتا ہوں ٹھیک ہے وہ بٹ جو ہے وہ بلیک ہو جاتی ہے اسکرین کے اوپر اس طریقے سے کوئی بھی شیپ جو شیپ آپ چاہتے ہیں وہ شیپ آپ اسکرین کے اوپر ڈرا کر سکتے ہیں. اب جو بائٹ ویلیو ہے ہماری ٹھیک ہے یہ یعنی اس ایک بائٹ ہم نے لی اس کے اندر ہم نے جو ڈاٹس آن کرنے تھے آن کیے جو ڈاٹس آف کرنے تھے آف کیے یعنی زیرو اور ون کیے تو ایک بائنری ویلیو بن گئی ہمارے پاس ایک ویلیو بن گئی ہمارے پاس جو کہ ہم جو ہے اس, اس کے حساب سے اس ایک لائن کی ڈیفینیشن ہم کر دیتے ہیں اب اگر کریکٹر میرا آٹھ لائنز کی ہائٹ کا ہے تو اس کے لیے مجھے آٹھ بائٹ چاہیے جن کے اندر کہ میں اس کریکٹر کی شیپ کو یعنی ڈیفائن کر سکوں کہ یہ کریکٹر کیسا ہے اب یہ جو ڈیفینیشن ہے نا یہ بنیادی طور پہ کنٹرول کرتی ہے کہ آپ کا جو جو ایس کی کوڈ کے ساتھ جو ریلیٹڈ کریکٹر جو کہ سکرین کے اوپر ڈسپلے ہوگا وہ کیا ہوگا مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ یہ جو اس کی کوڈ ٹو شیپ ریلیشن شپ ہے یہ کوئی فکسڈ ریلیشن شپ نہیں ہے ٹھیک ہے نا اگر میں چاہوں تو اس ریلیشن شپ کو تبدیل بھی کر سکتا ہوں جو شیپ میں چاہوں اسکرین اس کے اوپر تبدیل کرنا تو وہ شیپ میں اپنی مرضی کے مطابق اس کو مینیپولیٹ کر سکتا ہوں بیسیکلی آج وہی وعدہ میں نے آپ کے ساتھ جو کیا تھا وہ پورا کرنا ہے کہ آپ کو مینپولیٹ کر کے اسکرین کے اوپر کریکٹرز کو دکھانا ہے لیکن اس سے پہلے جو کریکٹر اصل میں ہے ٹھیک ہے جس طریقے سے وہ بنتا ہے ٹھیک ہے اس چیز کو میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے ایک آپ کو سلائیڈ تھوڑی سی چھوٹی سی دکھانا چاہتا ہوں جس کے اندر وہ ڈاٹ کا پورا حساب جو ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ کریکٹر کی فارمیشن کس طریقے سے ہوتی ہے یہ جو ابھی آپ کو میٹرکس نظر آ رہی ہے یہ کیریکٹر اس طریقے سے بنتا ہے اس میں اگر آپ دیکھیے گا تو اس کے اندر آٹھ سرکلز ہیں یعنی ایک رو کے اندر آٹھ سرکلز ہیں یہ آٹھ سرکلز جو ہیں یہ آٹھ بٹوں کو کی کورسپونڈینس میں ہیں یعنی ایک سمجھیے کہ ایک بائٹ یعنی بائٹس میں نے اس کر کے اوپر سے نیچے رکھی ہوئی کیریکٹر آپ کا اسی طریقے سے بنتا ہے جو بٹ یعنی جو اس کے شیپ کی جو کورسپونڈینس ہوتی ہے کریکٹر کے ساتھ وہ یہ کہ جو اس کی موسٹ سگنیفیکنٹ بٹ ہے ٹھیک ہے یعنی جو آپ کی اس لحاظ سے اس وقت جو آپ کو نظر آ رہا ہے جو اس کی لیفٹ موسٹ بٹ ہے یہ اسکرین پر بھی آپ کی لیفٹ موسٹ جو لوکیشن ہوتی ہے اس کے ساتھ کورسپونڈ کرتا ہے یعنی اب اس کے اندر جیسے اوپر کی دو لائنیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو میں نے بلیک رکھا ہوا ہے ان کے اندر کوئی بھی بٹ ون نہیں ہے اس کے نیچے مڈل کے اندر دو بٹس ون ہے ٹھیک ہے نا اور وہ اگر آپ اس کو اس بائنری نمبر کو ہیکسا ڈیسیمل میں کنورٹ کریں گے تو اکولنٹ بنتا ہے وہ ون ایٹ ہیکس کے اس کے نیچے پھر دو بٹ جو ہیں وہ ون ہیں لیکن وہ ذرا ڈسٹنس کے اوپر ہے یہ اگر بٹ پوزیشن کے حساب سے آپ اس کو بائنری میں یعنی بائنری سے ہیکسا میں کنورٹ کریں تو وہ 24 فور بنتا ہے اس کے نیچے فورٹی ٹو ہے فورٹی ٹو پھر فورٹی ٹو پھر فورٹی ٹو اس کے نیچے سیون ایسا ڈیسیمل جو ہے یہ یہ بنیادی طور پہ اگر آپ اس کو بائنری میں لکھ لیں اور لکھنے کے بعد اس کو آپ میں کنورٹ کریں وائٹ جو سرکلز ہیں ان کو ون سے ریپلیس کر دیں اور بلیک سرکلز جو ہے ان کو زیرو سے ریپلیس کر دیں تو یہی نمبر بنے گا جو اس کے آپ کے رائٹ سائڈ پہ اس کو لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں اس کے بعد پھر فورٹی ٹو فورٹی ٹو اس کے بعد تین لائنیں میں نے بلینک رکھی ہوئی ہیں تو پھر وہ زیرو زو اور زیرو یہ بنیادی طور پر میٹرکس ہے آپ کی جو کہ کریکٹر بناتی ہے اسکرین کے اوپر اور جو مختلف ہیں یعنی جیسے اے کا ایس کی کوڈ ہے وہ بنیادی طور پہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس شیپ کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ ہے ٹھیک ہے جب میں اے کا اس کی کوڈ اسکرین پر لکھتا ہوں تو جو ہارڈ ویئر کا سرکٹ ہے جو ہمارے ڈسپلے ڈرائیور ہے اس کا وہ آٹومیٹکلی یہ پوری کی پوری میٹرکس جو ہے اس کو اسکرین کی ویڈیو میموری کے حساب سے ایسے اسکین کرتا ہے کہ اس پٹیکلر جگہ پر یہ والی شیپ جو ہے وہ بن جاتی ہے یہ تو بات ہوگئی ایک کیریکٹر کی ٹھیک ہے کہ اس کی فارمیشن کس طریقے سے ہوتی ہے اب ظاہر ہے کہ جو چیز اسکرین پر ڈسپلے ہو رہی ہے وہ ایک کیریکٹر تو نہیں ہے یہ تو کافی uh, ایک سیٹ آف کیریکٹر ہیں ٹھیک ہے اور نارملی جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ دو سو ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ جو دو سو چھپن کا ایک کامبینیشن ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں فونٹ ہے ایک پورا فونٹ ہے ٹھیک ہے جس کے اندر کے یہ چیز ہم ڈسپلے کر رہے ہیں اس میں تمام کیریکٹرس جو ہمارے اے ایس کی کوڈ کے حساب سے اور اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا ایکسٹینڈیڈ ایس کی جو آئی بی کا کیریکٹر سٹ ہے آپ کے 128 سے آنورڈ جو دو تک جو کوڈ ہیں ان کے اندر وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس کے اندر ڈیفائن ہوتے ہیں یہ اس ایک سیٹ کو پورے کو ہم ایک فونٹ کہتے ہیں اور یہ فونٹ جو ہے یہ مطلب اگر فرض کیجئے کہ ایٹ بائی سکسٹین کا فونٹ ہم استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہر کیریکٹر جو ہے وہ سلا بائٹ میں ہوگا ٹھیک ہے اور یہ کیسے ہوگا یعنی یہ کس جگہ پہ پڑا ہوگا یہ فارمیشن اس کی اس طرح سے ہوتی ہے کہ جو کیریکٹر زیرو ہے پہلی سولا بائٹ کریکٹر زیرو کے پیٹرن کے لیے پیٹرن شکل جو کہ اسکرین پہ بننی ہے پہلی سولا بائٹ کریکٹر زیرو کے لیے دوسری سولہ بائٹ کریکٹر ون کے لیے تیسری سولہ بائٹ کریکٹر ٹو کے لیے اور اس طریقے سے آپ آنورڈ چلتے چلے جائیے اپ ٹو کیریکٹر ٹو ففٹی فائیو جو ہے وہ یہ فانٹ کی فارمیشن ہوتی ہے بالکل یہ سمپل لی چیز ہے اس کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی ٹیکنیکل پرابلم نہیں ہے اس کی فارمیشن کے اندر اب جو ایک دو دلچسپ قسم کی سروسز جو کہ آئی بی ایم کی انٹرن جو ہے وہ خاص طور پہ ایجیے سے آن ورڈز ای جی اے سے آن ورڈ یعنی ای جی اے وی جی اے اور اس سے اوپر کے جو بھی آپ ایکسٹینڈڈ وی جیے وغیرہ وغیرہ سپر وی جی اے یہ ایک دلچسپ سروس جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتی ہے ٹھیک ہے وہ یہ کہ نارملی ان سے پیچھے جو تھے نا ان کے اندر یہ کریکٹر جنریٹر فکس ہوتے تھے رام کے اندر ٹھیک ہے یہ جو ریڈ اونلی میموری لگی ہوتی ہے جو تبدیل نہیں ہوتی اس کے اندر ہوتے تھے یہ کریکٹر جنریٹر لیکن جو آئی بی ایم ای جی اے سے آنورڈ جتنے آپ کے جو ڈسپلے اڈاپٹرس ہیں سٹینڈرڈ ڈسپلے اڈاپٹرس وہ نہ صرف یہ کہ ان کے اندر کچھ فکسڈ فونٹ ہوتے ہیں بلکہ ان کے اندر آپ اپنے فونٹ لوڈ بھی کر سکتے ہیں اپنا فونٹ بنا کر کے آپ لوڈ کر سکتے ہیں یا ان کے جو اویلیبل فونڈ ہیں ان کے اندر اپنی مرضی کی تبدیلی جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں جس طرح آپ چاہیں اس کی شیپ کو چینج کر سکتے ہیں توڑ مروڑ سکتے ہیں جو آپ چاہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں فارمیشن جو ہے. اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں ظاہر رہ ہے ایک کچھ تھوڑی سی بٹ مینپولیشن کی آپ کو دوبارہ سے پریکٹس تھوڑی ہونی چاہیے اور دوسری جو ہے وہ یہ کہ آپ کو آ, وہ فونٹ جو ہے اس کا پتا ہونا چاہیے کہ اس فونٹ کو یعنی کسی فونٹ کو آپ پڑھ سکیں ویسے تو اگر آپ چاہیں تو ہاتھ سے پھر آپ کو ایک ایک کریکٹر جو ہے وہ خود سے بنانا پڑے گا جو کہ ظاہر ہے کہ کوئی بہت اچھی ایکسرسائز نہیں ہوگی لیکن اس کو ایک اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ جو اویلیبل فونٹ ہے پڑا ہوا آ, روم کے اندر جو موجود ہے وہ ہم پڑھ لیں اور اس کے بعد اس کے اندر یعنی جب ہم وہ پڑھیں گے تو وہ امیج ہمارے پاس آ جائے گا اس کا پھر اس امیج کے اندر ہم اپنی مرضی کی جو تبدیلی کرنا چاہتے ہیں وہ تبدیلی کر لیں اور تبدیلی کرنے کے بعد کو لکھ لیں ٹھیک ہے نا جب ہم لکھیں گے تو اس فونٹ میں جو تبدیلی ہم نے کی ہوگی وہ ٹیکسٹ موڈ میں یہ گرافک موڈ نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں اصل جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ کہ یہ گرافک موڈ نہیں ہے گرافک موڈ میں تو چلیے آپ جس طریقے سے دائرہ بنانا چاہیں جس طریقے سے آپ جو کچھ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن ٹیکسٹ موڈ کے اندر کیریکٹر شیپس کو مینیپولیٹ کرنا ٹھیک ہے یہ ایک بڑا دلچسپ کام ہے اس کے لیے اس کی ڈیٹیل جو, جو, جو 11, ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آئی ڈی ایم ویجیے جو ہے یہ یعنی اس کی انٹرن جو ہے وہ ایک سروس ایکسپورٹ کرتی ہے سروس الیون ٹھیک ہے سروس الیون جو ہے وہ بنیادی طور پر کیریکٹر جنریٹر سے تعلق رکھتی ہے کیریکٹر جنریٹر کے مختلف فنکشن ٹھیک ہے وہ سروس 11 کے انڈر آتے ہیں اور چونکہ سر ایک سرویس سرویس 11 ہے اس لیے یہاں پر سب فنکشن کا تصور بھی پایا جاتا ہے یعنی سرویس 11 کے اندر اب ظاہر کریکٹر جنریٹر جو ہے اس کی کوئی آپ کو ایک چیز تو نہیں درکار آپ نے ریڈ فانٹ کرنا ہے رائٹ فونٹ کرنا ہے یہ کرنا وہ کرنا کافی ساری چیزیں وہ پھر میں وہی بات کروں گا کہ اگر آپ ریفرنس دیکھیں گے تو آپ کو پتا لگ جائے گا کہ اس کے اندر کیا کیا سروسز آپ کو اویلیبل ہے لیکن فی الحال جو میرے لیے یعنی اس پرٹیکولر لیکچر کے لیے جو سروسز ہم نے لی ہیں وہ ویسے ٹیکسٹ کے اندر جو آپ کو وہ ہے ریڈ کریکٹر جنریٹر ریڈ فونٹ اور رائٹ فونٹ ٹھیک ہے نا کیرجن Car, کی سروس یعنی انٹ ٹین کی سروس الیون کی سب فنکشنز ہیں uh, ایک چھوٹا سا آپ کو جو کٹ ڈسپلے پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ دو سروسز جو ہیں وہ ان کے کالنگ کنونشنز ان کو کال ہم کس طریقے سے کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا ہے اور ان کے جواب میں ہمیں جو یعنی اس سے جو جواب ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے یہ انٹین کی فنکشن جو فنکشن ہے فنکشن 11 کا سب فنکشن 30 ٹھیک ہے یعنی اے ایکس میں یہ میں آپ الیون ڈالیں گے جو کہ فنکشن نمبر ہے اور اے ایل میں آپ تھرٹی ہیکس ڈالیں گے جو کہ سب فنکشن نمبر ہے ٹھیک ہے اور اس کی ڈسکریپشن جو ہے وہ ہے گیٹ فونٹ انفارمیشن ٹھیک یعنی یہاں پہ میں جو فونٹ ڈسپلے ہو رہا ہے اسکرین پر اس کی پوری انفارمیشن جو ہے یہ ریٹرن کر دے گا مجھے اس کے اندر ایک تو آپ نے ایکس میں ویلو ڈال کر کے بھیجا دوسری آپ کو بی میں ایک ویلیو ڈالنی پڑے گی جو یہ بتائے گی کہ آپ کو کس فونٹ کے بارے میں انفارمیشن چاہیے وی جی اے کے اندر اے کے اندر ایک فونٹ نہیں ہوتا ان کے اندر کئی فونٹ ہوتے ہیں کوئی آٹھ بائی سولہ کا آٹھ بائی چودہ کا آٹھ بائی آٹھ کا ٹھیک ہے کافی سارے فونٹ جو ہیں اس میں اویلیبل ہوتے ہیں اور ان کے نمبرز ہیں یہ نمبرز مختلف جو ہیں یہ آپ کو ریفرنس میں مل جائیں گے فی الحال جو ہمارا انٹرسٹ کا ایک نمبر ہے وہ میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ ہے نمبر جو کہ بنیادی طور پہ روم کے اندر یعنی ریڈ اونلی میموری میں ایٹ بائی 16 کا جو فونٹ ہے ٹھیک ہے اس کی انفارمیشن میں اس سے ریکویسٹ کر رہا ہوں جب یہ فنکشن یعنی اے کے اندر الیون اور بی ایچ کے اندر 06 سکس ڈال کر کے جب میں انٹرن کروں گا تو ریٹرن پر جب یہ واپس آئے گا فنکشن تو اس کے اندر کیا ہوگا ریٹرن جب ہوگا تو ایس کولن بی پی یہ جو پوائنٹر ہے میرا یعنی ایکسٹرا سیگمنٹ رجسٹر اور بیس پوائنٹر رجسٹر ٹھیک ہے ان دونوں کے اندر وہ بنیادی طور پہ مجھے جو ایک ایڈریس ریٹرن کرے گا جس ایڈریس کے اوپر یہ فونٹ پڑا ہوا ہے سی ایکس رجسٹر کے اندر یہ بتائے گا کہ یہ فونٹ جو ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا تھوڑا سا پرابلم بھی آتا ہے لیکن فی الحال ذرا ہم اس کو نیگلیکٹ کر کے آگے چلے جاتے ہیں سی ایکس کے اندر جو نمبر ہوگا وہ بتائے گا کہ ایک کریکٹر کی ڈیفینیشن کتنے بائٹ کے اندر ہے یعنی جیسے اگر میں ایٹ بائی کر رہا ہوں تو یہ ریٹرن پہ مجھے بتائے گا کہ ایک کریکٹر کا جو پیٹرن ہے وہ سولہ بائٹ کے اندر دیا ہوا ہے اس کے بعد ڈی ایل جو چیز مجھے بتائے گی وہ یہ یعنی ڈی ایل رجسٹر جو ریٹرن پر ہوگا وہ یہ بتائے گا کہ اسکرین کے اوپر یعنی اس کریکٹر کے ساتھ جب ہم لکھتے ہیں کسی چیز کو تو اسکرین پر ریکٹر رو کون سی ہوگی یعنی پچیس روز ہیں چالیس روز ہیں کس حساب سے روز اسکرین پر آئیں گی وہ یہ ڈی ایل میں مجھے بتائے گا اس کے ساتھ میٹنگ فنکشن ہے ٹھیک جس کو ٹیکسٹ موڈ کیریکٹر جنریٹر فنکشن الیون یعنی فنکشن الیون انٹین کا فنکشن الیون کا سب فنکشن ٹین ہیکس یہ بنیادی طور پر ہے رائٹ کیریکٹر جنریٹر یعنی یہ جو فونٹ آپ کوئی فونٹ اگر بنائے تو اس فونٹ کو آپ لکھ سکتے ہیں اس وقت یعنی ڈسپلے ہارڈ ویئر کے اندر آپ اس فونٹ کو لکھ سکتے ہیں یہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو فونٹ آپ لکھیں گے وہ پرماننٹلی نہیں لکھا جائے گا اس کے اندر وہ بس جتنی دیر تک آپ کا کمپیوٹر آن رہے گا اتنی دیر تک وہ فونٹ جو ہے وہ اس کے اندر رہے گا اگر آپ اسے تبدیل نہ کریں اس میں فارمیٹ اس طریقے کا ہوتا ہے کہ ای ایس کولن بی پی یہ جو پوائنٹر ہے یہ پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کے اپنے فونٹ پر ٹھیک ہے جو فونٹ آپ نے بنایا ہے وہ جس میموری ایریا کے اندر رکھا ہوا آپ نے اسی طرح جیسے جیسے مثال کے طور پہ میں نے کہا تھا کہ سولہ سولہ بائٹ کر کے کیریکٹر کے حساب سے آپ اس کا پیٹرن رکھتے ہیں تو وہ پیٹرن جس جگہ پہ آپ نے رکھا ہے اس پیٹرن کا ایڈریس کا سی ایکس کے اندر جو ہے آپ ڈالتے ہیں نمبر آف کیریکٹر نمبر آف پیٹرن ٹھیک ہے ڈی ایکس کے اندر آپ ڈالتے ہیں کہ یہ جو ایس کی کوڈ ہے ٹھیک ہے اس ایس کی کوڈ کے کس آف سیٹ کے اوپر جا کر کے بلاک کو میپ کرنا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا بنیادی طور پر کہ اگر آپ پارشلی کیریکٹر کو چینج کرنا چاہیں آپ پورا فونٹ نہ تبدیل کرنا چاہیں ایک ٹکڑا فونٹ کا یعنی ایک ایک ایک دو کیریکٹر یا چار کریکٹر فونٹ کے بیچ میں آپ تبدیل کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ درمیان میں یعنی کیپٹل اے کیپٹل بی کو ہی صرف تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اب اس کے مطابق یہاں پہ پیرامیٹر جو ہے وہ آپ سیٹ کر دیجئے بی ایل رجسٹر کے اندر آپ وہ بلاک نمبر دیتے ہیں جس کے اندر کے آپ کو فونٹ لوڈ کرنا ہوتا ہے اصل میں یہ جو ڈفرنٹ ہمارے اڈاپٹر ہیں ان کے اندر کئی بلاکس ہوتے ہیں جن کو جن کے اندر کے ہم فونٹ لوڈ کر سکتے ہیں اور ایٹ اے ٹائم یعنی کئی فونٹس جو ہیں وہ ریزیڈینٹ ہو سکتے ہیں بائی ڈیفالٹ بلاک زیرو ہوتا ہے جو کہ اس وقت اسکرین کے اوپر ڈسپلے ہو رہا ہو ٹھیک ہے بائی ڈیفالٹ تو یہ آپ نمبر جو ہے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ آپ بلاک زیرو کو لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ بلاک زیرو کو لوڈ کریں گے تو جو ڈیفالٹ فونٹ ڈسپلے ہو رہا ہے وہ تبدیل ہو جائے گا بی ایچ رجسٹر کے اندر آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ کا جو کیریکٹر پیٹرن ہے ٹھیک ہے پر کیریکٹر کتنی بائٹ کا ہے بالکل ویسی جیسے میں نے ابھی آپ کو کیریکٹر پیٹرن دکھایا تھا وہ کا کیریکٹر پیٹرن تھا تو اس میں ہم یہاں پر بی میں کو یہ تو اس کی بیسک جو ڈیفینیشن ہے اب ان دو سروسز کے ساتھ جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ کچھ عجیب و غریب قسم کے ہوں گے اس میں یہ ہے کہ اگر ہم ایک فونٹ کو لوڈ کر لیں بنیادی طور پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فونٹ جو اس کا اوریجنل فونٹ ہوتا ہے وہ روم میں پڑا ہوتا ہے ریڈ اونلی میموری میں اور ریڈ اونلی میمری کے اندر کسی قسم کی تبدیلی ہم نہیں کر سکتے تو اس کا طریقہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم اس سے فونٹ انفارمیشن لے کر کے ٹھیک ہے کہ یہ فونٹ اس کا فونٹ جو ہے وہ میموری میں کہاں پڑا ہوا ہے وہاں سے ہم اس فونٹ کی ایک کاپی اٹھا لیں اپنے پاس ٹھیک ہے ریم کے اندر اس کاپی میں جو تبدیلی ہم کرنا چاہیں ٹھیک ہے وہ تبدیلی ہم کریں اور اس کے بعد اس کو دوبارہ سے ہم لوڈ کر لیں ٹھیک ہے نا تو جو تبدیلی ہم اس کے اندر کریں گے وہ تبدیلی ہمیں اسکرین کے اوپر نظر آ جائے گی اب اس کا ایک چھوٹا سا شارٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے پہلے میں شارٹ دکھاتا ہوں اس کے بعد پھر میں آپ کو پروگرام دکھاؤں گا تو یہ ذرا دیکھیں کہ کے اوپر اس وقت جو چیز ہو رہی ہے, وہ کیا ہے اب یہ جو کچھ بھی آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ہر لائن جو ہے ہر کیریکٹر لائن جو ہے اس کے نیچے ایک لائن لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا یہ میں نے اسے کوئی انڈر لائن نہیں کیا یہ کوئی گرافک موڈ نہیں ہے جس کو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ کیریکٹر موڈ ہے اور اس چیز کا جو ذمہ دار ہے بنیادی طور پہ وہ پروگرام بھی آپ کو اسی میں نظر آ رہا ہوگا اس پہ ذرا سا اگر ہم غور کریں تھوڑا سا دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا ہے سب سے پہلے تو یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا یہ فونٹ فونٹ جو یہ ویریبل ہے میرا ٹھیک ہے اس ویریبل کو میں نے بنیادی طور پہ یعنی یہاں پہ ایک جگہ بنائی ہے دو سو چھپن کیریکٹر کے لیے اور ہر کیریکٹر جو ہے وہ سولہ بائٹ کے اندر ہے ٹھیک ہے نا یہ میں نے ایک میموری ایریا جہاں پہ میں اپنا فونٹ لوڈ کروں گا یہ وہ جگہ میں نے بنائی اس کے بعد میں بیسکلی یہ جو میں نے آپ کو سروس بتائی تھی 11 سروس یعنی انٹ ٹین کی سروس 11 اس کا سب فنکشن 30 ریڈ فونٹ انفارمیشن ٹھیک ہے اور میں نے فونٹ 06 جو ہے 8 بائی سکسٹین کا جو فونٹ ہے اس کی انفارمیشن میں نے ریڈ کرنی ہے وہ نمبر میں نے ڈال کر کے تو انٹین کو میں نے کال کیا ہے جب میں جیسے ہی میں ان کو کال کروں گا تو اب میرے پاس جو دو جو, جو, جو یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ای ایس کولن بی پی یہ جو پوائنٹر ہے یہ پوائنٹر اس نے مجھے دے کر کے بھیجا ہے کہ اس ایریا میمری ایریا میں اس کا روم فونٹ جو ہے وہ اویلیبل ہے اس کا جو کریکٹر جو امیج ہے وہ اس جگہ کے اوپر پڑا ہوا ہے تو اس جگہ پہ جو کریکٹر امیج پڑا ہوا ہے اس کریکٹر امیج کو میں ایک انیشلائزیشن کرنے کے بعد یہ جیسے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایس SI آئی کے اندر ہم نے بی پی جو آیا ہے مجھے وہ سورس انڈیکس کے طور پہ میں نے کر دیا اور ڈی آئی پہ فونٹ لوڈ کر دیا جو میرے فانٹ کا آفسٹ ہے یہ جو میرا بفر ہے ایز اے ڈیسٹینیشن میموری ایریا ٹھیک ہے کاؤنٹ جو مجھے اٹھانا ہے وہاں سے وہ سی ایکس میں میں نے ڈال دیا دو سو ضرب ٹھیک ہے نا اتنی بائٹس مجھے اٹھانی ہے دو سے چھپن کریکٹر کے لیے اور ہر کریکٹر کی سولہ بائٹس ہے。اس کے علاوہ جو دو چیزیں میں نے اور انیشلائز کر دی وہ ایس اور ڈی ایس ہے ٹھیک ہے پہلے میں نے ڈی ایس پش کیا پھر میں نے ای, ای ایس پش کیا اب ای ایس اوپر ہے ٹھیک ہے یہ ہے سورس جہاں سے کہ مجھے انفارمیشن اٹھانی ہے اور سورس جو میرا بنتا ہے یہ سٹرنگ انسٹرکشن چونکہ میں نے استعمال کی ہے تو ڈی ایس کولن ایس آئی میں سورس بنتا ہے وہ میں نے پاپ جب ڈی ایس کیا تو ای ایس کی ویلیو ڈی ایس میں آ گئی. اس کے بعد میں نے پاپ ای ایس کیا تو بنیادی طور پہ جو ڈی ایس میں ویلیو تھی وہ ای ایس کے اندر آ ٹھیک ہے نا یہ بنیادی ایسے سمجھ لیجئے کہ ڈی ایس اور ای ایس سو ہو گئے ہمارے اس کے بعد کلیئر ڈائریکشن کر کے یہ ریپ مووز بھی میرا خیال ہے آپ اس کو مجھے ایکسپلین کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اب اس انسٹرکشن کے اوپر جو پوری کی پوری اس کی فونٹ انفارمیشن جو اس کے پاس تھی پڑی ہوئی وہ انفارمیشن جو ہے وہ میرے پاس اس بفر میں آ گئی. پورے فونٹ کا جو کیریکٹر امیج ہے وہ اب میرے پاس اس بفر میں پڑا ہوا ہے اس کے بعد یہ جو, جو تھوڑی سی انیشلائزیشن سمجھیے کہ ڈی ایس کی دوبارہ سے ہے ٹھیک ہے کیونکہ میرا سی ایس رجسٹر کے اندر ہی یہ بفر پڑا ہوا ہے اس لیے میں ڈی ایس کو سی ایس سے لوڈ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں نے کیا یہ ہے کہ فونٹ جتنا جت جتنے کیریکٹرس کے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں ان سب کیریکٹرس کے جو آخری آخری لائن ہیں آخری لائنز ان کے اوپر میں نے ایف ایف لکھ دیا یعنی اس کی ہر جو کیریکٹر میرا کیریکٹر uh, کا جو میٹرکس ہے, ہے اس کی آخری لائن پہ میں نے FF دیا, یعنی اس کی تمام بٹس میں نے ون کر دی ہیں جو کہ ایک انڈر لائن پوزیشن جیسے بن جاتی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو لائن بنی ہوئی ہے یہ اصل میں چونکہ ہر کیریکٹر کی کیریکٹر میپ جو بنا ہوا ہے جو ڈسپلے امیج بنا ہوا ہے اس کی آخری لائن کی تمام بٹس ون ہیں اس لیے وہ ایک وائٹ لائن جو ہے اس کے نیچے ڈرا ہو رہی ہے جو اوپر آپ دیکھ رہے ہو کہ اسائی آئی میں سے میں نے فونٹ مائنس ون کیا یہ لوجک آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی کیونکہ کاؤنٹ جو ہے میرا وہ زیرو سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اس لیے اس کو ایک آف کر کے مجھے چلنا ہے کیونکہ ففٹینتھ بائٹ جو ہے وہ اصل میں زیرو سے اگر میں کاؤنٹ کروں گا تو بائٹ ففٹین جہاں پر آئے گی وہ میری سکسٹینتھ بائٹ ہوگی ٹھیک ہے نا تو یہ اس کی لوجک ہے اب صرف اتنا کرنے کے بعد کہ میں نے اس کی ہر آخری لائن جو ہے اس کے اوپر آل ونس لکھ دیا ہے اس فونٹ کو میں اب دوسرے سروس کے ذریعے اس کو اس کو جو ہے وہ لوڈ کرا دیتا ہوں اس میں جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا جو جو ویریبلس اس کے اندر مجھے ایڈ یعنی انیشلائز کرنے ہیں ای ایس کولن بی پی میں فونٹ کا ایڈریس ہونا چاہیے میرے فونٹ کا تو پہلے بی پی میں, میں نے فونٹ کا آفسٹ ڈالا ہے ٹھیک ہے بی ایس رجسٹر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں زیرو ایکس ون زیرو زیرو زیرو بی ایچ رجسٹر میں اگر آپ کو یاد ہو جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس میں یہ نمبر دیا ہوا ہے کہ ایک کیریکٹر جو ہے وہ کتنی بائٹس لے رہا ہے اور BL رجسٹر کے اندر وہ بلاک نمبر ہے جس بلاک نمبر کے اندر مجھے یہ فانٹ لوڈ کرنا ہے۔ CX رجسٹر کے اندر نمبر اف کریکٹرز جو کہ مجھے لوڈ کرنے ہیں اور میں چونکہ پورا فانٹ لوڈ کر رہا ہوں کوئی پارشل کریکٹرز کو میں چینج نہیں کر رہا اس لیے میں نے پورا پورا 256 جو ہے یہ BX رجسٹر کے اسی CX کے اندر جو ہے یہ کاؤنٹ ڈال دیا۔ اس کے بعد DX رجسٹر کے اندر پہلے جو پہلا جو کریکٹر ہے جہاں سے کہ یہ لوڈنگ سٹارٹ ہونی ہے اس کا نمبر ڈالنا تھا وہ میں نے زیرو ڈال دیا کیونکہ زیرو سے میرا آج کی کوڈ شروع ہو رہا ہے زیرو سے پورا کا پورا فانٹ جو ہے وہ آن ورڈ دو سو چھپن کیریکٹر کے اوپر ہے تو اس کو میں نے زیرو کر دیا اس کے بعد الیون ون زیرو یہ ہمارا جو فنکشن الیون کا سب فنکشن ون زیرو ہیکس جو ہے یہ میں نے ایکس میں ڈال کے جب میں نے انٹرٹین کیا تو یہی ایکشن جو ہے یہ ہوگا جو کہ اس وقت آپ نے دیکھا ہے اس کو ایک دفعہ میں کوشش کرتا ہوں آپ کو ڈبر کے ذریعے بھی چلا کے دیکھوں دکھا دوں تاکہ آپ اس ایکشن کو ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیں ہمارا ٹھیک ہے اس پروگرام کوئی اسٹپ ذرا ایگزیکیوٹ کریں تو پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہم اس کو فونٹ کو لوڈ کریں اور یہ انسٹرکشن پہلی تین جو ہیں وہ اس کے لیے یہ اگر ہم یہ کر لیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آنورڈ جو دوسری ہیں ہماری یہ کرنے کے بعد ذرا ہم آگے چلیں یہ تمام چیزیں میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں ٹھیک ہے تو جب فونٹ لوڈ ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جب فونٹ ہمارے پاس آ گیا ٹھیک ہے ہماری میموری کے اندر ہمارا جو وہ میموری ایریا ہے اس کے اندر اگر آپ اپنی رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو اب آپ کو نظر آئے گا یہ فونٹ ڈیٹا جو ہے ڈی ایس کولن زیرو ون زیرو تھری پر یہ فونٹ ڈیٹا جو ہے یہ ہمارے پاس ہے اور اگر آپ دیکھیں تو زیرو جو کوڈ ہے ہمارا اس کی پہلی سولہ بائٹ جو ہے وہ زیرو آپ کو نظر آئیں گی اس کے نیچے جو کوڈ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ جو ون کریکٹر زیرو ون کیریکٹر جو ہے اس کا بٹ اس پیٹرن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہم نے ایکشن اس کے ساتھ کیا تھا جو کہ بنیادی طور پہ ہر آخری لائن جو ہے اس کو ون کرنے کا ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ اس وقت ایک اسٹیپ ایک اٹریشن کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا کہ جو زیرو کریکٹر کیریکٹر ہمارا اس کی آخری لائن جو ہے اس کے اوپر ایف ایف لکھا گیا یعنی تمام بٹس ون ہو گئے اور یہ ساری کی ساری جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہ جو آپ کی رائٹ right موسٹ جتنی جتنے کریکٹرز ہیں ان سب کی آخری جو رائٹ موسٹ بائٹ ہے وہ اب ایف ایف ہو گئی اس کا سولا کے سولہ کے سولہ کے کاؤنٹ کا جو ہے وہ آپ دھیان رکھیے گا اب یہ فونٹ جو ہے یہ مڈیفائی ہو گیا جو ماڈیفکیشن ہم کرنا چاہتے ہیں اب اس فونٹ کو ہم لوڈ کرتے ہیں تو لوڈ کرتے ہی یہ تمام انیشلائزیشن کرنے کے بعد لوڈ کرنے کے نتیجے میں جو ہوگا وہ آپ دیکھ لیجئے گا یہ جیسے ہی ہم نے ان کی سروس کال کی جو فونٹ کے اندر ہم نے تبدیلی کی تھی وہ تبدیلی جو ہے وہ ایفیکٹ آپ کو سامنے نظر آ جائے گی کہ ہر کریکٹر جو کہ اسکرین پر موجود ہے اس میں کوئی کریکٹر چینج نہیں ہوا کوئی کریکٹر دوبارہ نہیں لکھا گیا لیکن چونکہ اس کے پیچھے کا کریکٹر جنریٹر ہی چینج ہو گیا ہے اس لیے وہ وہ فوراً دوسرا پروگرام جو ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر اس پروگرام کے اوپر ہم تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے یہ جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسکرین کے اوپر کچھ ڈائریکٹری وغیرہ ہے وہ ڈسپلے ہو رہی ہے آپ ڈائر کی کمانڈ دی تو اس کے ساتھ اگر ہم اپنا پروگرام چلائیں اور دیکھیں کہ اس کے فونٹ کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے تو یہ ہم نے اپنا پروگرام چلایا یہ دیکھیں اب جو چیز آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے میرا خیال ہے آپ نے کبھی کریکٹر موڈ اسکرین کو اس حالت میں نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ اب یہاں پر ہم کچھ اور دکھانے قابل نہیں رہے آ, ہر کریکٹر جو ہے وہ الٹ گیا ہے ٹھیک ہے الٹ اس طرح سے گیا ہے اگر آپ اسکرین اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ جا کر کے ایک آئنا لے آئیے اور اس آئنے کو اس سکرین کے ساتھ رکھیے آپ کو بالکل صحیح جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ نظر آئے گا یہ مرر امیج ہے ٹھیک ہے ورٹیکل نہیں ہوٹل مرر امیج ہو گیا ہے ہر کریکٹر کا ٹھیک ہے اب یہاں سے ذرا ہم نکلتے ہیں ذرا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو پروگرام یہ کام کر رہا ہے امید ہے کہ آپ لوگ آئینہ لے آئے ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ چونکہ ہمارا کریکٹر جنریٹر ہی تبدیل ہو چکا ہے لہٰذا یہ پروگرام ہے جو کہ اس وقت آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا اب اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے Uh, یہ آئینے کے بغیر آپ سے نہیں پڑھا جائے گا اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم ذرا اس کو دوبارہ سے واپس لے کر کے چلتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ سیدھا کریں اسے اور سیدھا کر کے آپ کو پروگرام دکھائیں خاصی محنت کے بعد ہم اس کا فونٹ ہم نے اب سیدھا کر لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم آپ کو یہ پروگرام دکھا رہے ہیں uh, یہ ہے بنیادی طور پہ درمیان کا وہ حصہ پہلے والے حصے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم نے فونٹ ریڈ کیا اور فونٹ ریڈ کر کے ہم اسے میموری میں لے آئے اس کے بعد ہم نے کیا یہ کہ اس کا جو پورا بٹ پیٹرن ہے اس bit pattern کو ہم نے reverse کر دیا جو اس کی lsb تھی اس کو msb پر لے گئے جو اس کے بعد والی بٹ تھی وہ اس کے بعد لے گئے یعنی ایک mirror image جو ہے ہم نے program کے ذریعے اس کا create کر لیا اور اس mirror image کو پھر ہم نے font کے طور پر جو block zero ہے ہمارا اس کے اندر جیسے ہی ہم نے load کیا تو آپ نے دیکھا کہ تمام کے تمام characters جو ہیں انہوں نے اپنی shape جو ہے وہ تبدیل کر لی اس طریقے سے آپ جس طرح کا character set چاہیں آپ کریٹ کر سکتے ہیں جس طرح کا آپ فونٹ چاہیں آپ اسکرین پہ کریکٹر موڈ کے اندر ڈسپلے کر سکتے ہیں محنت کریں اور اردو کے کریکٹرز آپ بنا لیں ٹھیک ہے اور وہ آپ اس میں لوڈ کر دیں تو آپ ڈاس موڈ میں اردو جو ہے وہ اسکرین پر ڈسپلے کر سکتے ہیں تو یہ کھیل جو ہے ٹیکسٹ موڈ کے ساتھ اور اس کے کیریکٹر کے ساتھ یہ آپ نے دیکھا یہ خاصی ورسیٹائل چیز ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے بہت اچھے اچھے استعمال جو ہیں وہ نکالیں گے آ, اب میں نے خود یعنی یہ سوچ کر کے یہ دو فنکشنز جو ہیں وہ سلیکٹ کیے تھے کیونکہ سارے فنکشنز تو میں آپ کو دکھا نہیں سکتا تھا تو میں نے سوچا کہ اگر مجھے دکھانا ہے تو میں کوئی ایسی چیز دکھاؤں جو آپ کو دلچسپی لگے اور آپ اس کا کوئی آگے استعمال بھی اچھی طرح سے کر سکیں جہاں تک میرا خیال ہے کہ جو باقی کے سٹینڈرڈ فنکشن ہیں جو کریکٹر چھاپنے کے اور کرسر موو کرنے کے وہ آپ لوگوں کے لیے کوئی اب اتنے مشکل نہیں رہیں گے اور آپ ان کو بہت آسانی کے ساتھ استعمال کر سکیں گے اب تھوڑی سی گفتگو جو ہے کلوزنگ کے پاس میں چاہتا ہوں کہ آپ کو گرافک موڈ کے بارے میں بھی بتا دوں گرافکس uh, کو اگر آپ uh, uh, اپنے ریفرنسز میں دیکھیں گے تو آپ کو خاصی ایکسٹینسو چیز جو ہے وہ اس کے اندر نظر آئے گی کچھ تو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو اسٹینڈرڈ گرافک موڈز ہیں اپنے uh, جو وی جی ہے اس کے وہ سمجھیے کہ تقریباً ایٹ ہنڈریڈ بائی سکس ہنڈریڈ موڈ کا جو موڈ ہے ٹھیک ہے اس حد تک آپ سٹینڈرڈ سروسز کے ساتھ جو ان کی سروسز ہیں ان کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ڈاس موڈ کے اندر ان سے آگے ایک کرنا ہو تو اس کے لیے آپ کے پاس جو میتھڈ رہ جاتا ہے وہ ویزا ایکسٹینشن ہے ویڈیو بایوس کی اس کے ذریعے آپ اس کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں میں اس کی زیادہ ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو میں نہیں بتاؤں گا اور گرافک موڈ بھی میں آپ کو سمپل سا لک جو ہے اس کا وہ دوں گا وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے جو لوگ کام کرنا چاہیں وہ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہمارے جو ریفرنسز ہیں ان کے اندر پڑھ کر کے اور ان کے ساتھ ایکسپریمنٹ کر کے آپ مزید چیزیں جو ہے اس کے اندر سے خود ہی ایکسپلور کریں وہ آپ کو آپ کے لیے زیادہ دلچسپ بھی ہوگا اور آپ کو زیادہ یاد بھی رہے گا اگر آپ اس کو اس طریقے سے کریں گے فی الحال جو, جو میں آپ کو گرافک موڈ کے اندر دکھانا چاہ رہا ہوں وہ بیسیکلی ایک تو یہ کیا ہم اسے گرافک موڈ میں لے کے کیسے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جو بیسک پیٹرن ہے اور دوسرا ایک سٹینڈرڈ سروس اس کی جو ہم استعمال کریں گے وہ ہے پٹ پکسل ٹھیک ہے یعنی پکسل جو ہے وہ کسی جگہ پر جو مجھے لکھنا ہو وہ کس طریقے سے لکھتا ہوں تو پہلے میں کو کا دیتا بتا نتیجے میں سکرین کے ساتھ کیا ہوگا یہ ہمارا پروگرام ہے بڑا سا پروگرام ہے ایک لائن ڈرا کرتا ہے سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ یہ کہ ہم اس کو گرافک موڈ کے اندر لے کر کے جاتے ہیں یہ زیرو زیرویروی زیرو زیرو جو H کے اندر آ رہا ہے یہ سیٹ گرافک موڈ ہے اور زیرو ڈی جو موڈ میں نے سیٹ کیا ہے وہ تھری ٹوینٹی بائی ٹو ہنڈریڈ کا گرافک موڈ سلیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو دوسرا بلاک آپ کو یہاں پر یہ نظر آ رہا ہے یہ بنیادی طور پر میں پٹ پکسل کا جو فنکشن ہے بایوس کا اس کو انوک کر رہا ہوں پٹ پکسل کا فنکشن جو है اور اس کے ساتھ اے ایل رجسٹر کے اندر جو پکسل مجھے ڈالنا ہے اس پکسل کا مجھے کلر دینا ہوتا ہے تو میں نے اس میں کلر 07 جو کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ وائٹ کلر ہے ٹھیک ہے اس کو سلیکٹ کیا ہے بی ایچ رجسٹر جو ہے اس کے اندر پیج نمبر ہوتا ہے اور بائی ڈیفالٹ جو پیج ڈسپلے ہو رہا ہو وہ چونکہ میں نے کوئی تبدیلی نہیں کی ہے تو پیج نمبر جو ہے میرا بائی ڈیفالٹ وہ 0 ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سی ایکس رجسٹر کے اندر ایکس uh, پوزیشن uh, چاہیے مجھے کالم یعنی کالم پوزیشن اور ڈی ایکس رجسٹر کے اندر مجھے رو پوزیشن چاہیے میں نے اس میں کیا یہ ہے کہ ٹو ہنڈریڈ ایکس اور ٹو ہنڈریڈ وائی رکھ کر یہاں سے میں نے بیک پلاٹنگ کرنی شروع کی ہے پوٹ پکسل کی پوٹ پکسل کے ذریعے ڈاٹ ڈاٹ ڈالتا ہوا میں چلا گیا ہوں تو اس کی وجہ سے ایک ڈائگنل سکرین جو ہے وہ بن, بنے گی uh, یعنی اسکرین کے اوپر وہ بالکل ڈائگنل تو نہیں ہوگی ایج ٹو ایج لیکن وہ آپ خود ہی آپ اس کو دیکھ کر کے سمجھ جائیں گے کہ وہ ایچ ٹو ایچ کیوں نہیں ہے اور اگر آپ کو زیادہ تکلیف ہو تو اس کو آپ خود ایچ ٹو ایچ کر لیجئے گا یہاں پہ صرف آپ کو تھوڑا سا جو لاجک ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا اس کے نیچے آبویسلی ایک دفعہ میں نے انٹ ٹین کے سارے پیرامیٹر سیٹ کیے ہیں اور پھر ایک لوپ کے اندر میں انٹرف ٹین جو ہے اس کو بار بار کال کرتا جا رہا ہوں آ, اس کے اندر جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ کہ لوپ کی وجہ سے سی ایکس خود بہت ڈکریمنٹ ہوتا ہے ڈی ایکس جو ہے وہ میں ایکسپلسلی ڈیکریمینٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو اس پروگرام کو جب ہم چلا لیں تو اس کے بعد ایک چھوٹا سا وہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ کی پرس جب تک نہ ہو وہ دوبارہ ٹیکسٹ موڈ میں نہ آئے دوبارہ یعنی اس کو کنٹرول واپس نہ کرے کیونکہ اگر اس نے کنٹرول واپس کر دیا تو گرافک اسکرین جو ہے وہ ریسٹور ہو جائے گی اور ریسٹور ہونے کی وجہ سے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی اس کے بعد ایکسپلسلی میں نے ٹیکسٹ موڈ کے اندر اس کو ریٹرن کیا ہے وہ ایٹی بائی ٹوینٹی فائیو کا ٹیکسٹ موڈ ہے اب اس پروگرام کو اگر ہم ایگزیکٹ کریں تو پھر دیکھیں کہ اس کا کیا ریزلٹ نکلتا ہے یہ جب ہم یہ کمانڈ دیتے ہیں تو ایکزیکٹلی یہ لاجک جو ہے وہ آپ نے دیکھی لی ہوگی وہاں پر کہ یہی چیز وہ ڈرا کرے گا اب یہ ایکس وائی پوزیشن جو اس کے اندر میں نے آپ کو دکھائی ہے اس پوزیشن کو آپ استعمال کر کے کوئی بھی فارمولہ لگا کے آپ جس طرح کی شیپ اسکرین کے اوپر ڈرا کرنا چاہیں وہ آپ گرافک موڈ میں ڈرا کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اس لیکچر میں آپ نے کچھ دلچسپ چیزیں دیکھی ہوں گی ٹھیک ہے کچھ ایسی چیزیں جو کہ شاید نارمل حالات میں آپ نہیں دیکھتے اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو مزید آگے خود اپنے شوق سے لے کر کے جائیں گے اب ہمارے لیکچر کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اگلے لیکچر میں ان پھر آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ السلام عليكم